پچھلی نشست میں ہم نے باطنی بیماریوں پہ بات شروع کی تھی اور پہلی باطنی بیماری اس کا تفصیلن ہم نے تذکرہ کیا تھا آج ہم اگلی دو باطنی بیماریاں جو ہیں ان پہ گفتگو کرتے سب سے پہلی جو باطنی بیماری ہے وہ ہے عجب یعنی خود پسندی یہ جو عجب ہے یہ بھی ایک انتہائی خطرناک باتنی بیماری ہے جو ہمارے اعمال کو کھا جاتی ہے اس کا اصل اس میں ہوتا یوں ہے کہ جو بھی انسان کے کمالات ہیں چاہے وہ جسمانی اور ظاہری ہوں یا اندرونی ہو یا اس کا ہنر ہو وہ اس سب کو اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے وہ شخص اپنی طرف نسبت کرتا ہے وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے بلکہ وہ خیال کرتا ہے کہ یہ میری اپنی کاوش ہے اور میرا اپنا اس کے اندر ہنر ہے اس میں ہر چیز آ جاتی ہے اس میں صحت آ جاتی ہے اس میں حسن آ جاتا ہے دولت آ جاتی ہے اچھا کلام کرنا اچھا پڑھنا اچھا بولنا کوئی منصب کوئی امیری ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے اور انسان اکثر اوقات ان سب چیزوں کو اپنے کسی کارنامے اپنے کسی عمل کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے یہ بنیادی طور پہ خود پسندی کہلاتی ہے اس میں قرآن مجید کی کئی آیات جو بظاہر اس سے ان کا تعلق معلوم نہیں ہوتا مگر ہمارے آئمہ نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بڑا واضح طور پہ ان کی تفسیر کے اندر مختلف باطنی بیماریوں کی طرف اشارہ کیا ہے جیسے آیت کے تفسیر میں ابن جریج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے اسی طرح زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیکو کار جو ہے وہ قرار نہ دو یعنی یہ نہ کہو کہ میں تو بہت نیک ہوں میں تو بہت پرہیزگار ہوں یہ خود پسندی میں آتا ہے یہ عجب میں آتا ہے اس کی مزید تفصیل میں ذہن میں رکھیں کہ کہنا تو دور کی بات ہے اپنے دل میں اس بات کا خیال لانا بھی باطنی بیماری ہے اسی لیے حزم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایک فرمانے مبارک شعب علی کے اندر یہ حدیث موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو گناہوں پر نادم ہونے والا ہے وہ اصل میں اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے اور جو خود پسندی کرنے والا ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کی ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے اس سلسلے میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم عمل مال اس کے ذریعے اپنے نفس میں کمال کو جانتا ہو یہ سمجھتا ہو کہ یہ میرا معاملہ ہے اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک بات یہ کہ خود پسندی میں مبتلا ہے اور دوسرا یہ کہ خود پسندی میں مبتلا نہیں ہے اگر تو خود پسندی میں مبتلا نہیں ہے تو اس میں پھر دو امکانات ہیں ایک تو یہ کہ جو بھی کمال ہے اس شخص کو یہ خوف رہتا ہے کہ یہ اگر مجھے حاصل ہوا ہے تو کل کوئی مجھ سے کھو بھی سکتا ہے مجھ سے لیا بھی جا سکتا ہے سلب ہو سکتا ہے اگر یہ خوف اس کے دل میں ہوگا تو وہ شخص خود پسند نہیں ہوگا دوسری طرف ایک اور جو امکان ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص زوال کا خوف تو نہیں رکھتا لیکن اس بات پہ خوش ہے اس پہ مطمئن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ بھی خود پسندی میں نہیں آئے گا ہاں یہ ہے کہ یہ جو دوسرا معاملہ ہے یہ اس لحاظ سے ذرا خطرناک ہے کہ ایک بہت باریک سی لکیر ہے کہ کہ جب انسان اس طرف طرف سے دوسری لڑک جائے اور وہ یہ کہتے ہوئے میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ سب اللہ کا کمال ہے یہ سب اللہ کی دین ہے اسی کی بھی کردہ نعمت ہے کب کسی وجہ سے غلطی سے وہ ایک طرف سے دوسری طرف چلا جائے اور اس کو پتہ نہ چلے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ انسان نہ صرف شکر گزار ہو اور یہ چیز خیال رکھے دل میں کہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اپنے دل میں کچھ نہ کچھ یہ خوف بھی رکھے کہ یہ چیز اگر آج ہے تو کل ممکن ہے کہ ہمارے پاس نہ ہو اس کے مقابلے پہ جو خود پسند ہے وہ وہ ہے جس کو نعمت کے چھننے کا کوئی خوف نہیں ہے اور وہ اس پہ مسرور ہے اس پہ مطمئن ہے اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس کی اپنی کوشش ہے اس کا اپنا کمال ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی دین نہیں ہے بلکہ یہ میں نے محنت کی ہے اور میں نے مشقت کی ہے اور اس کے نتیجے میں مجھے یہ حاصل ہوا ہے یہ خود پسندی جو ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے یہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے سیدنا جدید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کا ایک واقعہ ہمیں کتب میں ملتا ہے کہ ان کے ایک شاگرد کہہ لیجیے مرید کہہ وہ ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے ہر رات کو خواب میں اس کو فرشتے نظر آتے ہیں اور وہ فرشتے اس کو زبردست قسم کی سواری پر سوار کرا کے جنت میں لے جاتے ہیں جنت کی سیر کراتے ہیں وہاں پہ جنت کے میوے کھاتا ہے یہ دیکھ کر اس میں خود پسندی کے جذبات پیدا ہو گئے اور اس نے اپنے استاد محترم حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس جانا چھوڑ دیا اب جب کچھ وقت گزرا تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ شاہد کوئی مسئلہ ہے وہ شخص بیمار بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ میں چلتا ہوں اس سے ملتا ہوں اگر وہ بیمار ہے تو چلو اس کی عیادت ہو جائے گی وہاں گئے تو دیکھا تو وہ بھلا چنگا ہے نہ صرف یہ کہ بالکل ٹھیک ہے بلکہ انتہائی شان و شوقت کے ساتھ بیٹھا ہے اس کہاں اس قصے میں ہمیں دو تین پہلو ملیں گے جس پہ ہمیں بات کرنا ضروری ہے وہ ہم پہلے قصہ مکمل کر لیں پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں آپ نے اس سے کیفیت دریافت کی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے تم تو بالکل بھلے جنگے ہو اور میرے پاس تم نے آنا بھی چھوڑ دیا ہے اور تم یہ ایسے زبردست طریقے سے اور شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہو تو اس نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ مجھے اب کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تو روز فرشتے آتے ہیں ہستخ اللہ اور مجھے وہ سواری میں سوار کر کے جنت میں لے جاتے ہیں اور جنت میں لے جا کے مجھے وہ زبردست قسم کے میوے کھلاتے ہیں تو جنید اغبغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج جب وہ فرشتے آئیں اور تمہیں جنت میں لے جائیں اور تم وہاں میوے کھانے لگو تو ایک دفعہ پڑھ لینا لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَوِينَ لے جناب ہوا یہ کہ شام کو پھر اس نے دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ اس کو بڑی زبردست سواری پہ جنت میں لے گئے اور جب وہ میوے کھانے لگا تو اس کو اپنے شیخ کی بات یاد آ گئی اس نے اسے قوت الا کو اللہ العظیم ایک بہت زوردار چیخ سنائی دی اور وہ جنت کچرے کا ڈھیر بن گئی ہر جگہ انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھی غلازت تھی بدبو تھی گندگی تھی اس کو احساس ہوا کہ یہ تو میں شیتان کے چنگل میں پھنس گیا تھا اور اس نے بڑی سہولت کے ساتھ مجھے خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں, میرا تو بڑا کمال ہے میں تو نہ جانے کہاں پہنچ چکا ہوں مجھے تو کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے وہ فوری طور پہ اگلے دن اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوا اس نے اسی وقت توبہ استغفار کی اور پھر آپ کی تربیت میں باقاعدہ آنے لگا تھے کہ انسان روحانی مقامات میں جتنا اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں آجزی اور انکساری بڑھتی چلی جاتی ہے اگر ایک انسان یہ سمجھے کہ میں تو روحانی مقامات میں بڑی ترقی کرتا جا رہا ہوں اور بہت بلندی پر پہنچ گیا ہوں اور اس کے اندر تکبر ہو اس میں آجزی نہ ہو اس میں انکساری نہ ہو اور ہمیں بڑا واضح طور پہ نظر آئے کہ اس کے اندر بدزبانی زبانی بھی ہے اس میں بدکلامی بھی ہے اس میں تکبر بھی ہے تو آپ یہ جان لیں کہ وہ شخص روحانی مقامات کی ترقی نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ شیطان کے چنگل میں جا پھنسا ہے اسی لیے ہمارے آپ ذہن میں رکھیں جو مشائق ہمارے گزرے ہیں انہوں نے وہ جو و دستار کا ہمارا تصور ہے وہ تصور انہوں نے اختیار نہیں کیا جبہ و دستار پہنتے تھے اس میں بھی سادگی تھی اس میں بھی خوبصورتی تھی اس میں چمک دمک اور سجاوٹ نہیں تھی کیونکہ آجزی اور ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں شامل ہیں آپ کی تعلیمات میں شامل ہیں اور اس کا نہ ہونا ذہنی قلبی روحانی بیماری کا نشان ہے ہمیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیسے پتہ چلے کون بندہ بالکل صحیح ہے تو اس کے بہت سے طریقے ہیں جس میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کا پابند ہونا چاہیے وہ شخص ایسا کوئی کام کر نہیں سکتا جو اللہ کو پسند نہ ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو جو ہمارے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی تلیہ مجمعین کو پسند نہ ہو ہمارے امہ اکرام ہمارے جو محققین ہیں علیہ الرحمٰ ان کو پسند نہ ہو ویسا کوئی نہیں کر سکتا جب ہمارے دین کو پسند نہ ہو تو اگر وہ شرح کا پابند نہیں ہے تو یا تو وہ شیطان کے جنگل میں پھس چکا ہے یا اس پہ مجذوبیت غالب ہے اور مجذوبیت غالب بھی ہو تو وہ آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا اس کے پاس جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ ایک بات پہ غور کریں حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد سب سے زیادہ رہنمائی کے قابل کون سی ہستیاں ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہستیاں ہیں اور ان کا طرز عمل دیکھیے کوئی صحابی یہ کہتا آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب کاش میں مٹی ہوتا کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کاش میں بھوسا ہوتا کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کاش میں پرندہ ہوتا میرا حساب نہ ہوتا مجھے مشکل نہ ہوتی یہ صحابہ کرام کا تو یہ حال ہے تو جو صاحب بصیرت انسان ہوگا جو روشن ضمیر انسان ہوگا وہ خود پسند کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنے نفس سے بے خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کا علاج ہم نے پہلے بھی ارض کیا کہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں جتنی بھی اندر کی بیماریاں ہیں اور اندر کے اندھیرے ہیں ان سب کا علاج بنیادی طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جانے کے اندر ہے اس کے علاوہ اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے اور جو بندہ جڑے گا سب سے پہلے اس کا پہلا مقام کیا ہے پہلا مقام اس کا مقام توبہ ہے کیونکہ وہ شروع ہمیشہ توبہ سے کرتا ہے اب اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بڑے بڑے اولیاء بڑی بڑی روحانی مقامات پر بیٹھ کر بھی کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے کیوں کیونکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے حالانکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں آپ اس بات پہ غور فرمائیے کہ اللہ کے حبیب کو کثرت استغفار کی کیا ضرورت ہے وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ بھی ہستی آپ کو استغفار کرتے نظر آتی ہے ایک دفعہ فرمایا میں روزانہ ستر سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں ایک دفعہ فرمایا میں روزانہ سو دفعہ سے زیادہ استخفار کرتا ہوں آپ کو استغفار کی ضرورت یقیناً نہیں ہے ہمارا ایمان ہے اس پر کیونکہ آپ کی ذات مبارکہ ہر شک و شبے سے بالکل بالا تا رہے کسی قسم کی کوئی بھی کسی قسم کی منفی بات منفی صفت کوئی چیز ان کے مزاج میں ان کی طبیعت میں ممکن نہیں ہے جو یہ سوچے وہ گمراہ ہے ان کے ساتھ جڑیں گے توبہ استغفار کریں گے قرآن سے جڑیں گے حدیث سے جڑیں گے اس کے علاوہ پرہیزگار لوگوں کی صحبت سے جڑیں گے اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہم اپنی یہ جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے لڑ نہیں پائیں گے اور خود پسندی جو ہے وہ ہم پہ غالب آ جائے گی جب بھی خود پسندی کا ذرا سا بھی امکان پیدا ہو آپ کو محسوس ہو آپ کو فوراً کیا کرنا چاہیے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ فوری طور پہ یہ خیال کریں کہ اگر آج یہ نعمت ہے تو کل کو شاید نہ ہو اور اگر نہ ہوئی تو میں کیا کروں فوراً توبہ استغفار کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط کریں اس کے علاوہ صالحین کو دیکھیں ان کی صحبت کو اختیار کریں اور وہ لوگ دیکھیں ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کامیابی کے پیمانے بدل گئے ہیں آج دنیا کے امیر ترین لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اگر یہی پیمانہ ہوتا تو خدا نا خاص طرح مسلمانوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور دین اسلام کے بارے میں کیا کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ہمارا ایمان اگر وہ چاہتے ایک اشارہ کر دیتے صحابہ ان کے قدموں میں دنیا ڈال دیتے سونا چاندی بھی دیتے اللہ اپنے حبیب کے لیے کیا نہیں کر دیتا لیکن آپ نے کیا کیا, کیا؟ آپ نے فاقے کاٹے ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ بھی کاٹے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق چلیں ان کا فاقہ کاٹنا اختیاری ہے کیونکہ اگر وہ چاہتے تو اللہ ان کو بے بہار نعمت مزید دنیاوی بھی عطا فرما دیتا لیکن آپ نے کیا چاہا آپ نے فخر کے ساتھ فخر کیا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ نے نوازا ہے تو اس میں اللہ کی مخلوق کو یاد رکھا جائے اللہ کو یاد رکھا جائے اور یہ دل میں بٹھا لیا جائے کہ یہ اللہ کی دین ہے ورنہ اگر میرے اعمال پہ اور میرے جو معاملات ہیں ان پہ دین ہوتی تو نہ جانے میرے پاس کچھ ہوتا بھی یا نہ ہوتا اور جب آپ غیر مسلموں کو اور کافروں کو اور یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور ہندیوں ہندوؤں کو بھی کامیاب دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ کے پیمانے کچھ اور ہیں اور دنیا کے پیمانے جو ہیں وہ کچھ اور ہیں وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے کسی سے لے کر آزماتا ہے اگر اس نے آپ کو دیا ہے اس کا شکر ادا کریں اتنی کثرت سے شکر ادا کریں کہ اس نعمت کے کھونے کا امکان تقریباً ختم ذہن میں رکھے اس میں کیا کیا چیز آ سکتی ہے جسمانی خوبصورتی آ سکتی ہے جس میں شکل و صورت بھی شامل ہے اور جسامت بھی شامل ہے پھر قوت طاقت صحت عقل ذہانت اپنا نصب ہم لوگ آج دوبارہ بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جو زمانہ جاہلیت سے متعلق تھے اور حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ ختم کیا تھا ہمارا نصب بہت اعلیٰ ہو لیکن ہمارے مزاج کے اندر عجب ہو ہمارے مزاج کے اندر حسد ہو ہمارے مزاج کے اندر منفی صلاحیتیں ہوں وہ نصب ہمارے کسی کام نہیں آئے گا نصب کا مقصد صرف اور صرف پہچان ہے کہ یہ سید زیادہ ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے اس کا تعلق فلاں نصب سے ہے یہ فلاں صحابی کی اولاد ہے ٹھیک ہے بڑی کمال کی بات ہے اس میں آپ کا کیا کمال ہے اس میں ہمارا کیا کمال ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اگر اچھے نسب میں پیدا فرما دیا تو اس کی یہ بھی اسی کی نعمت ہے اسی کا کمال ہے وہ نہ کرتا کسی اور جگہ پیدا کر دیتا وہ چاہتا تو ہمیں افریقہ کے ایسے جنگلوں میں جہاں ہزاروں سال سے روشنی نہیں پہنچی وہاں پیدا کر دیتا یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے آباؤ اجداد اگر بہت بڑے لوگ تھے تو یہ بڑی اچھی بات ہے بجائے اس کے ہم اس پہ تکبر اور فخر میں پڑے ہمیں یہ دیکھنا انہوں نے جو اچھے کام کیے ہم بھی ان اچھے کاموں میں نہ صرف یہ کہ ان کے راستے پہ چلیں بلکہ کوشش کریں کہ ان سے آگے بڑھ کر دکھائیں ہم پھر اپنے پاک رحمت اللہ کا ایک کال پیش کرتے ہیں. وہ کہتے تھے وہ شاگرد ہی کیا جو اپنے استاد سے آگے نکل کر نہ دکھائی اور کہا کرتے تھے کہ ایسے شاگرد پر تو استاد کو فخر ہوتا ہے ناز ہوتا ہے یہ میرا شاگرد ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے آبار روزے قیامت اٹھیں اور کہیں کہ یہ میرا بچہ ہے اور وہ کب ہوگا جب ہم اللہ رسول سے جڑیں گے اور اپنے آبا کے جو صحیح اور خوبصورت کام ہے اس راستے پہ چلتے ہوئے ان سے آگے چلنے کی کوشش کریں گے اسی طرح وہ جب اپنے مال و دولت پہ ہوتا ہے اسی طرح وہ جب اپنا کہ جی میرے پاس تو اتنے ملازمین ہیں میرا تو گھر اتنا بڑا ہے پھر اسی طریقے سے اپنی بات پہ اترانا کہ میں نے جو بات کہہ دی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے اس میں تو کسی قسم کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے ہم نے اپنی ساری عمر اس خوف میں رہنا ہے کہ کسی طرح ہمارے اندر جڑ نہ پکڑنے والے وقت اثرات ہو جاتے ہیں انسان استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے لیکن جب ہم ان اثرات کو رجب میں پڑھ کے خود پسندی میں پڑھ کر اپنا کمال جان کر اس کو پکڑ بیٹھتے ہیں تو ہم نفس اور شیطان کے شکنجے میں پکڑے جاتے ہیں پھر کوئی بہت خاص بات ہوتی ہے وہ خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے اس اللہ کے کرم کی بھی کوئی اسباب ہوتے ہیں اور تب انسان وہاں سے نکلتا ہے ورنہ یاد رکھیے بہت سے لوگ مسلمان پیدا ہوئے کافر مر گئے بہت سے لوگ کافر پیدا ہوئے مسلمان مرے بہت سے لوگ شہید ہوئے یہ سارے جو مراتب ہیں یہ سارے جو مقامات ہیں اللہ تبارک وطالعہ اگر کسی کو کسی سے نوازتا ہے تو اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ یہ عالم اسباب ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے ہاں یہ ضروری نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں واقفیت ہو یا اس وقت واقفیت نہ ہو بعد میں واقفیت ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے بچائے اور ہمیں توفیق دے عزت دے کہ ہم ان بیماریوں سے اپنی جان چھڑا سکیں اپنے قلب کو نور سے بھر سکیں نور ایمانی سے بھر سکیں اور شکر گزاری میں زندگی گزاریں توبہ استغفار میں زندگی گزاریں تاکہ جب ہم یہاں سے اپنے رب کے حضور پیش ہوں تو اس وقت ہم بالکل پاک اور صاف اور بالکل نفس مطمئنہ کے ساتھ ہم جیسا کہ قرآن مجید میں آیت میں بھی آیا ہے نفس مطمئنہ کے ساتھ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں اللہ کرے ہم سب کو یہ عزم توفیق ملے گا وہ صلی اللہ علیہ سعیدنا و مولانا محمد و اعلیٰ علیہ و اصحاب اجمعین